آگے پہلی محرم کو کچھ لوگ ایک سو تیس مرتبہ بسم اللہ لکھ کر اپنے گھر یا دکان پر لگانے سے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے اور جنات سے محفوظ رہتے ہیں اب دیکھیے یہ عدد اور یہ روایت تو کہاں ہے لیکن فی نفس ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باعث سے برکت ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ٹھیک ہے نا مثلاً یہ پارے میں سورۂ نمل کی آیت بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب خط لکھا تو اس میں پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایمان کی دعوت دی تو ملکہ سبا بیس کا نام بلقیس تھا اس نے جب خط کو پڑھا تو بسم اللہ شریف کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر وہ کہنے لگی یہ تو انسان کا کلام ہی معلوم نہیں ہوتا اور وہ ایمان لانے کے لیے وہ گویا آئی اور وہ ایمان بھی لے آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی سوجابی جی بنی بسم اللہ شریف جو ہے یہ ایک قرانی آیت ہے باعث برکت ہے اور اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام کریں اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں یہ اور ایک میں نے مستند کتاب میں پڑھا وہ یہ تھا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے ان کو کش تھا وہ دیکھا کہ ایک صاحب قبر پر عذاب ہو رہا وہ عذاب میں مبتلا وہ چلے گئے جانے کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ اس پر عذاب اٹھ گیا انہوں نے مراقبہ کیا یہ سب بزرگان دین کے مشاغل ہیں اور مراقبہ کرنے کے بعد دیکھا کہ وہ تو دیکھ تو لیا تھا کہ یہ راحت میں ہے مراقبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا تو وہاں سے ان کو یہ اطلاع ملی گی کہ تم جب یہاں جا رہے تھے یہ تو گناہگار گار تھا اس پہ عذاب ہو رہا تھا آج اس کا بچہ اتنے سن بلو کو پہنچ گیا اتنی عمر کو پہنچ گیا اور مدرسے میں پہنچا اور استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری رحمت جوش میں آ کہ جس کا بیٹا ہمیں رحیم اور کریم کہہ کے پکارے اور اس کا باپ عذاب مبتلا اس لیے ہم نے اس پر رحم کر دیا تو بذات خود بسم اللہ شریف جو ہے یہ باعث برکت ہے لکھ کر کے کہیں ٹانگا جائے یا رکھا جائے یا ختمیں لکھا جائے کہیں بشر بشرجیگو اس کا ادب احترام کیا جائے تو یہ باعث برکت بھی یہ عدد وغیرہ یہ ہم نے چونکہ کسی کتاب میں پڑھے نہیں اس کے صحیح اور غلط ہونے پر اس کے روایت کے ہم کوئی بات تو نہیں کر رہے لیکن اس کی بسم اللہ شریح کے برکت پر کوئی بھی الحمدللہ انکار نہیں وہ بالکل باعث برکت